إن الحمد لله نقمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا أبو ذلل ومن يبلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسوله عما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدع وكل بدعة بلالة وكل بلالة في النار أعوذ بالله الخميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تول بادم کم فن والا دل پو مالمی ای وہ لوگ جو ایمان لائے ہو لاتود او نسورا اولیا یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ بعد اولیا او یہ کف میں مشترک ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دوست ہیں تمہارے دوست نہیں ہو سکتے وَمَن جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا یہود و نسارا تو اہ نہیں مان فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وہ انی میں سے ہے وہ یہودی اور نصرانی ہے اس کا اسلام جاتا رہا اِنَّ اللَّهَ لا يَعْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ایسی ظالم قوم کو اللہ کبھی رہیاب نہیں کرتا فَتَرَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٍ اے نبی تو دیکھے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعد میں قیامت تک آنے والے جو نبی پر ایمان لائے ہیں علیہ السلاط والسلام سچے دل سے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اللہ تعالی کے اس بنا بتائے ہوئے نشان کو اپنے ایمان کے جلا کا ذریعہ بنا سکتے ہیں آج بھی یہ چیز نظر آئے گی کیا چیز نظر آئے گی تو دیکھے گا کن کو تو دیکھے فتح الزین قلوب ہی مرض کہ دن کے دلوں میں مرض ہے یہاں سے مرض سے مراد نفاق کی مرض ہے منافق لوگوں کو دیکھا یسارعون ساری بھاگ بھاگ کر ان میں گھستے ہیں یہود و نصارہ کی پناہ پکڑنے کے لیے یہ کوئی بھی موقع خالی نہیں جانے دیتے ان کی طرف لپکتے ہیں ان کی سوچ بھی ان کی زبانیں بھی اور ان کا زندگی کا گزارنے کا انداز اور طور طریقہ بھی یقین پوچھو کیا ہو گیا ہے تو کہتے نقشہ ان تفی بنا دا ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی مصیبت اور آفت ہمیں نہ گھیر لے ہم کسی آفت کا شکار نہ ہو جائیں خا قریب ہے کہ اللہ رب العزت اے یا بل فخش اہل ایمان کو فتح کی خوشخبری سنا دے وہ جیت جائیں یا اللہ کی طرف سے ان کے لیے کوئی بشارت کا حکم جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے اور یہ اپنے دل میں شرمندہ ہوں کہ ہم کیا سوچ رہے تھے کہ یہ اب تو شاید ایک بھی نہ بچے گا اور ہمیشہ کے لیے ان کی کال ختم ہو جائے گی یہ تو سارے بچنا کیا عزت والے ہو گئے تو ایسا ہو سکتا ہے یہ آیتیں میں نے کیوں پڑھی اور اس کے بعد بھی آنے والی آیتیں دوران درس میں پڑھوں گا اس لیے کہ آج ہم جس حالت میں ہیں اپنے ملک کے اندر یہ بڑی عجیب سچویشن ہے اس سے پہلے اتنی خطرناک حالت کبھی نہیں ہوئی خطرناک اس اعتبار سے کہ یہاں غلطی ہوئی تو مرتد ہونے کا خطرہ ہے اور بے شمار خوشخبری اس لیے کہ آج سلیب کی اور لا الہ الا اللہ کی اس ٹکر میں جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں کے لشکر میں جماعت میں اپنے آپ کو شامل کر لیا اپنی زبان کے الفاظ کے اعتبار سے اپنے عمل کے اعتبار سے لوگوں کے اندر معروف ہو گیا کہ یہ ہزب اللہ ہے اور یہ حزب الشیطان کے ساتھ ہے آج اللہ رب العزت نے چھاننے لگا دی آج نفاق کا خیمہ اور ایمان کا خیمہ جدا جدا ہو رہا ہے تو وہ جو عقیدہ ہم ہر وقت بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں اگر اس کا واقعات کے اندر ہمیں کوئی فائدہ نہ ملے تو واللہ وہ اس چھتری کی طرح ہے جو لپیٹی ہوئی ہاتھ میں پکڑی ہو اور آدمی بارش کے ساتھ بھیگ رہا ہو اور کانپ رہا اور نمونیا اس کی جان لے لے کیا فائدہ اس چھتری کا چھتری تو اس لیے تھی کہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو بارش اور صدی سے بچایا جائے عقیدہ تو اس لیے ہے کہ اس عقیدے سے ہمیں روشنی ملے جو ہمیں راستہ بتائے سب سے پہلے اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم ایمانیات کی بنیاد پر اس مٹ بھیڑ کے اندر یہ جان لیں کہ ہمیں اللہ کیا حکم دیتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو دیکھیں کس طرح ایمان کی اینک لگا کر ہمیں دیکھنے کا حکم ہے کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو آنے والے حالات کے جاننے میں دلچسپی نہ رکھتا ہو انسان کی یہ کمزوری ہے. انسان غیر کو نہیں جانتا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اگر اسے کوئی بیماری ہوتی ہے اور اس کی علامات بہت بڑی بیماری کے ساتھ ملتی جلتی ہیں تو اس کی سب سے پہلے یہ کوشش ہوتی ہے کہ تشخیص کروائے کہ وہ بڑی بیماری تو کہیں نہیں ہو گئی پھر جب تشخیص کے ساتھ اللہ رب العزت انسان کے دیے ہوئے علم سے اسے تسلی کی خبر سناتا ہے کہ الحمدللہ وہ تو بالکل نہیں معمولی چیز ہے تو وہ بے فکر ہو جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کی امید رکھتے ہوئے اسی طرح سے آنے والے حالات کیا ہوں گے کیونکہ اس وقت کچھ اس قسم کی کیفیت بن چلی ہے کہ پوری دنیا میں لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو رہے ہیں امریکہ کے گروپ میں اور اسلام والوں کے گروپ میں تیسری جو ہے پارٹی وہ شاید غیر مفقود ہو جائے فا فریقان یک کا نظارہ بن گیا اور حقیقت ہے کہ مٹھی بھر مسلمانوں کے گرد اس وقت پوری دنیا اس طرح جمع ہو گئی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا نقشہ نظر آتا ہے جب صحابہ سے کہا اللہ زین الحماس جن سے لوگوں نے کہا اناس ان کا جمع بھائی سارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے اب تو ڈر جاؤ اب کوئی انتظام اور بندوبست کر لو اب بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی فضاد ایمانا ان کا ایمان اور بڑھ گیا وکالو حسب وزیر انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے بہترین کار صاحب ہے شہ خدم باز رحیم اللہ اپنے چھوٹے سے رسالے نقد القومیت عربی الاسلام والواقع اس میں لکھتے ہیں کہ اے عرب قوم کا جھنڈا اٹھانے والو عربی قومیت کی بنیاد پر سب کو اکٹھا کرنے والو تم یہ کہتے ہو کہ اگر ہم نے اسلام کی بنیاد پر لوگوں کو آواز دی تو پھر ہم اتنے تھوڑے رہ جائیں گے اور دشمن اتنے ہمارے زیادہ ہو جائیں گے کہ ساری دنیا کو ہم اپنے اوپر بھڑکا کر حملہ آور کروا لیں گے پھر بچنے کی کوئی صورت نہ ہوگی ابن باز کہتے ہیں واللہ یہی تو وہ نقطہ عروج ہے جس پر مالک کی رحمتیں نازل ہوا کرتی جس پر حق کی بصیرت آیا بشارت آیا کرتی تقریباً یہ حالات سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہزب اللہ کون ہے اور حزب ال کون ہے اس میں کہیں غلطی لاحق نہ ہو جائے میڈیا جو بہت بڑا تاغوت ہے ذرائع مواصلات نشر و اشات ان سے ہم کہیں متاثر نہ ہو جائیں وہ نہ ہو کہ آنے والے حالات کو جاننے کی جو جائز خواہش ہے ہمارے اندر ہم انسان ہیں انسان ہونے کے ناطے ہر ایک کو خواہش ہوتی کہ ہوگا کیا ایک طرف اتنے تھوڑے سے کمزور لوگ اور ایک طرف پوری دنیا کو کال دی جا رہی ہے کہ آ جاؤ ہماری مدد کے لیے آ جاؤ آخری مار کا آ ون سرو آلیہ تم اپنے علاقوں کی مدد کرو ابراہیم لے گیا سب کچھ علیہ سلامت وسلام بالکل اس طرح کی آج پکار لگائی جا رہی ہے کہ سب لوگ مدد کریں گے تو کچھ بنے گا ورنہ یہ ساری دنیا کو تباہ کر دیں گے اسرائیل بھی بول اٹھا کے افغانستان اور پاکستان کو لگام دے دو یہ لے جائیں گے سب کو یہ اتنی جو پکار اور اتنی چیخو پکار ہے آخر یہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے تو ہمارا بھی جیت چاہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہو کیا ہوگا کیا خوب لکھا اشراف الفا میں ہمارے فقیر عالم نے اس نے کہا ہمارے اللہ رب العزت کی یہ بہت بڑی ہم پر کرم نوازی ہے کہ وہ آنے والے حالات سے ہمیں باخبر کرتا ہے تاکہ ہماری وہ جو جائز خواہش ہے بشری تقاضا کے ساتھ جو کمزوری ہے کہ آئندہ کیا ہوگا اس میں ہمیں تسلی ہو جائے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت نشانیاں بتا دی اس لیے کہ آنے والے حالات کے بارے میں ہم بلکل بے خبر نہ ہو اور ہمیں سچی سچی خبروں کی وجہ سے حالات کے اندر قائم رہنے کا موقع ملے اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ یہود و سارا جب تمہارے ساتھ ٹکر لگائیں گے ہمیشہ شکست کھائیں گے پہلی بات تو یہ بتا دی کہ یہ ٹکر لا بدھ ہے اگر تم نے اسلام پر رہنا ہے تو ان سے لڑائی نہ کرنے کا خیال چھوڑ دو تم نہ لڑو گے ولا یزا لون یو قاطل یرو دوم انت کوئی وقت نہ ہوگا کہ یہ تم سے نہ لڑے یہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں سب کہ تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں اگر یہ کر سکے تو ان تیرو فری کم الدین ات الکتاب ید کم آم دین اگر تم نے ان کے ایک گروہ کی اطاف قبول کر لی تو میں تمہارے دین سے مرتب کر دے گی یہ لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ مسلمان نہ ہو جائے یا نعوذ باللہ من ذالک اللہ من ذالک اللہ ناظا مسلمان مرتب نہ ہو جائے ولم ملت ہوں اس وقت تک یہ لڑائی جاری رہے گی جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو معلوم ہوا کہ یہ لڑائی سے بھاگنا جو ہے نا یہ فضول ہے کہ آدمی کہے میرے پاس اسلام بھی رہ جائے اور ان کے ساتھ دشمنی بھی ختم ہو جائے وہ بھی بڑے سیاح ہیں میں ڈاکٹر سفر حوالی سفر بن عبد الرحمان الحوالی کی کیشت سن رہا تھا عقیدہ تحاویہ کی شہ میں کہتے ہیں میڈرس کانفرنس میں موت میں جب تمام عرب حکومتوں کو اکٹھا کیا گیا اسرائیل فلسطین کے بارے میں تو بوش نے ایک بیان دیا وہ کہتے ہیں یہ لوگ عقل مند ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ کرنے کا اکل کام کیا ہے اپنی شرارت کے لیے عقل سے کام لیتے اس نے کہا کہ لا نوریدو ہا الحرب ہم جنگ کا خاتمہ نہیں چاہتے ہم چاہتے انہا دشمنی ختم ہو جائے اور وہ جس مشن پر ہے اور جس مشن کو لے کر سعودی عرب کا بادشاہ پاکستان کا بھی سربراہ اور اسی ملکوں کے سربراہ یا ان کے مندوبین گئے تھے واشنگٹن میں وہ یہی پکار ہے تکارو ابھیان سارے دینوں کو قریب کر لو یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کی لڑائی بند کر دو عداوت بند کر دو بھائی یہ عدوت نہیں بند ہو سکتی یہ کبھی نہ بند ہوگی یہ قرآن ہے اور جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ جان لے کے اس لڑائی کے بغیر چارا کار ہے یہ ٹھیک ہے کہ آج گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی رس چیلنج کی گئی ہے حکومت کی بغاوت کی گئی ہے وہ یہ بغاوت کسی کے پاس طاقت ہو تو طاقت کے ساتھ زبان ہو تو زبان کے ساتھ دل ہو تو دل کے ساتھ فرض عہد ہے جو یہ بغاوت نہیں کرتا وہ کافر کافی برتب ہے کیونکہ آج چیف جسٹس نے بیان دیا ہے وہ چیف جسٹس جس کو بحال کرانے کے لیے یہ اسلامی جماعتیں اسے اپنے کندھوں پر اٹھائی سکتی تھی اور اپنی جانوں کو تلی پر رکھا ہوا تھا آج کا اس کا بیان लीजिए। उसने اس نے کہا کہ یہ کوڑے لوگوں کے سامنے مار کے انسانیت کی تزلیل کرنے والا طریقہ ہمارا نہیں ہے یہ رب دل جلال ولی اکرام کنٹ کو چیلنج کرتا ہے جس کی کائنات پر حکمرانی ہے اس کے وجود پر حکمرانی ہے جس نے اسے زندگی بخش رکھی ہے اور ہم قریب یہ مر جائے گا یہ اللہ کی بغاوت کرتے ہیں ہم ان کی بغاوت نہ کریں یہ کون بات ہے اس نے تاغف کے ساتھ صفر کیا اللہ پر ایمان لایا اس نے اس مضبوط سہارے کو کڑے کو تھام لیا جو جنت میں لے کر جائے گا ٹوٹے گا نہیں کبھی یہ تو ایمان کی بنیاد ہے لا الحا اللہ الا قبول نہیں ہوتا جب تک لا الہ نہ ہو جرم ان کا کیا ہے بذا ضم صرف ایک ہے کہ ہم شریعت کے مطابق اپنے فیصلے کرنا چاہتے ہیں یہ جرم ہے جس کی وجہ سے مارا جا رہا ہے حجود بولا جا رہا ہے کہ ہم نے انہیں موقع دیا اور انہوں نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا لڑنے پر تیار ہو گئے جبکہ ان کے اپنے لوگوں میں سے عمران خان کہہ رہا ہے کہ موقع نہیں دیا گیا صحیح طریقے سے بات نہیں کی گئی اور جلد بازی کے ساتھ یہ کام کر دیا گیا اور ان کے اپنے کہہ رہے ہیں کہ آج بھی بہتر آدمی جو ہے وہ گم ہے یہ حقوق تحفظ انسانیت کی جو چیئرمین ہے آمنا مسعود اس کا بیان کہ بہتر آدمیوں کو غائب کیا گیا اور ان کی قیمت وصول کی گئی کفار سے سلیب والوں سے اور اس نے کہا اس عورت نے کہا وہ ان سے زیادہ حق پرست اس بیان میں ثابت ہوئی اس نے کہا کہ تم ایک آفیہ سدیقی تو ان سے چھڑا نہیں سکے اور ان کے پاس بھی مانگنے کے لیے جاتے تمہیں شرم نہیں آتی تمہاری ماں بہن اور بیٹی کو انہوں نے ننگا کر کے پکڑا ہوا ہے اب تم وہ تو ان سے بھی مانگتے اس کے بعد بھی کوئی کسر باقی ہے اب آتی ہے شیطان کی اور میڈیا کی باتیں کہ یہ اصل میں لڑائی جو ہے یہ کلمے کی اور سلیپ کی لڑائی نہیں ہے یہ پانی کی لڑائی ہے یہ لڑائی سونے کی ضرورت کی کانوں کی لڑائی ہے یہ لڑائی حقیقت, حقیقت میں پیٹرول کی لڑائی ہے اور یہ جو لوگ اٹھے ہوئے ہیں یہ امریکہ ہی کے حق کنڈے ہیں یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں اور یہ اس طرح سے پاکستان توڑنا چاہتے ہیں عجیب بات ہے کہ کفار ہی کے دن میں یہ کام رہ گیا کہ وہ اللہ کے جھنڈے کو بلند کروائے مسلمانوں کے ایجنٹوں کے ذریعے مسلمان مر گئے سارے کفار کے ایجنٹ ہی بس اب اللہ کا جھنڈا بلند کریں گے مسلمان تو جو ہیں وہ تم نا جو علی حجبیری کی قبر سے جلوس نکالتے ہو اور اس چیف جسٹس کو بحال کرتے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت اس بے حیائی کے ساتھ کرتا ہے کہ کہتا ہے کوڑے لوگوں کے سامنے مارنا تجلیل ہے انسانیت کی اللہ کیا کہتا ہے ون یش حد ازا بہما زانی مرد اور عورت کو جب سزا دو تو مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ ان پر گواہ ہو لوگ دیکھ رہے ہو ٹی وی میں دکھاؤ آج کے دن ریڈیو میں سناؤ دنیا کو سی بنا کر دو سزا دی گئی تاکہ آئندہ زنا کی ضرورت نہ کسی کو ہو یہ کہتا ہے یہ تزلیل ہے اب یہ کس کے حکم کو تزلیل کہہ رہا ہے وہاں ادب کا یہ حال ہے کہ صحیح مسلم کی روایت لائے ہیں سلیمان اشکر ایک عالم ہے سعودی عرب کے تقدیر کے معاملے میں کہ ایک بچہ انصاری بچہ مسلمان کا بچہ مر گیا مسلم کی کہتے صحیح روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے جا رہے تھے تو عائشہ صدیقہ نے کہا رضی اللہ تعالی عظہ کہ یہ تو جنت کی چڑیا میں سے ایک چڑیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور تو نہیں ہے وعدہ ڈر گئی رضی اللہ کا آجاد پھر نبی علیہ السلام سلام نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا کہ بڑے ہو کر وہ کیا کرنے والا ہے اس سے بعض لوگوں نے یہ غلط فہمی اخذ کی کہ شاید ایک بچے کو بھی جنتی کہنا ناجائز ہے نہیں بچے تو مسلمانوں کے جنتی ہیں دوسری روایات میں آ گیا مگر ان روایات میں عالم الوید کے بتانے سے پہلے عائشہ کا بتانا رضی اللہ تعالی تعالیٰ المولین کا یہ اللہ تبارک و تعالی کے ادب کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوا اور ادب کے تحت کہا کہ اپنے فیصلے مت سنو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے کو بغیر عمل کے اللہ جہنم میں داخل کرے گا اس کا مطلب ہے کہ مالک کے معاملے میں بات کرتے ہوئے زبان جو ہے وہ سنبھال کر بات کرنی چاہیے سینے کو اچھی طرح سے ایمان کے ساتھ باندھ لینا چاہیے اور ادب کے ساتھ آدمی سارے کو کموز کرنا چاہیے کس کی بات کر رہے ہو رب کائنات کی بات رب کائنات کا دین اور یہ کہتا ہے یہ تجلیل ہے انسانیت کی یہ اسی کا بھائی ہے جس نے کہا تھا کہ وہاں سیاہ سزائے ہیں. اس کو کس نے کامیاب کروایا یہ اللہ کے ہاں جواب دیں گے اگر توبانہ کی یہ مولوی جواب دیں گے سب سے بڑھتا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ایجنٹ ہیں بھائی ایجنٹوں کے ذمہ تو یہ ہوا کہ اللہ کی توحید کا کلگا بلند کریں انٹرنیٹ میں بھی اور ملک میں بھی اور کھل کر نظام جب ہوئی تو کفر کہیں تمہاری ہائی کورٹ اور تمہاری سپریم کورٹ کو وہ بتخانے کہیں اور تمہارے ذمہ یہ ٹھہرا کہ تم انہیں ایجنٹ کہو ایجنٹ یہ کام کیا کریں گے ایجنٹ قتل ہوا کریں گے اللہ کے راستے میں دن اور رات قتل ہوا کریں گے اور اس صبر کے ساتھ کہ قتل ہونے والے سے ایک شکایت بھی نہ ملے گی حتیٰ کہ ان کے پاس دن بھی نہ ہو ان کے پاس ہتھیار بھی نہ ہو ان کے پاس چھری بھی نہ ہو وہ تو بےچاری روٹیاں پکانے والی کھانا داری کرنے والی اسلام آباد میں پڑھنے والی بچاری نوجوان بچیاں ہوں تو وہ بھی نہ مرتد ہو اتنا بڑا ایمان بھی کسی کو مل سکتا ہے یہ اللہ کی خاص عطا ہے کہ مرتے دم تک وہ اپنے اللہ سے بدزن نہ ہو اور تم اپنے اللہ سے اتنے بدزن ہو کہ اس کی زمین پر بیٹھ کے اس کا کھا کے تم اس کی دی ہوئی عزت اس کو غلط استعمال کرتے ہوئے اس کی سزاؤں کو کہتے غیر انسانی سزائیں وہ ہوا واقعہ یا نہیں ہوا اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں کوڑے مارنا اسلام کی سزا ہے لوگوں کے سامنے مارنا اسلام کی شرط ہے اور یہ اسلام کو سیدھی گالی دی گئی اسلام کو گالی دینے والے امریکہ کا بلاک ہے اسلام کے لیے کٹ مرنے والے اسلام کا بلاک ہے اب کوئی کہتا ہے انہوں نے جلد بازی کی کوئی کہتا ہے طاقت کے بغیر للکار دیا بھائی ہو سکتا ہے بہت سی غلطیاں ہوئی ہو مگر کیا اس کے بعد ہم ہاں مسلمانوں کو چھوڑ دیں کیا یہ اگر مارے گئے اور مٹ گئے اور کوئی بھی ان کے سامنے کھڑے ہو ان کی لاشیں بھیجنے والا ان کو باقی نہ رہا تو کیا خیال ہے آپ بچ لیں گے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے یہ سب ہوں ہم خیالی ہے حافظ ابن تہمی رحمہ اللہ ان سے بڑھ کر ایمان والا شخص کون ہوگا ہمارے گمان میں ایک امام ہے امت کا سربراہ ہے مجاہدین کا سردار ہے مفسرین کا تاج ہے اور بہت بڑا عالم ہے تمام علوم اسلامیہ میں اور ایک ایسا با عالم ہے کہ آج تک اس کی کتابیں اس طرح سے زندہ ہے اس کی تحریریں کہ شاید ابن تہمیہ بنو میں کہیں ہوں گے یا ابن تہمیہ سوات میں کہیں ہوں گے آپ ان کی تحریریں پڑھ کر دیکھ لیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ پیشین گوئی کرنے والے جادوگر تھے وہ ایمام بالغیب کی نعمت سے مالا مال تھے اس واسطے اللہ کی باتوں کو سمجھتے اور جانتے تھے وہ اللہ کی باتیں اللہ کی کلام سے لے کر کرتے تھے وہ پوری ہو ہوگئی ہرف برف وہ کیوں نہ پوری ہوگی جو اللہ کی باتیں ہوں تو اللہ تبارک و تعالی کے اس نیک بندے نے جہاد کیا ہے اللہ کے راستے میں اور آج بھی آپ کے سامنے جہاد ہو رہا ہے یہ اللہ پر توقل رکھنے والا کہتا ہے آج اگر شام والے اور مصر والے جو تتاروں کے سامنے کھڑے ہیں اور ڈھال بنے ہوئے پوری امت کے اگر آج یہ شکست خوردہ ہو گئے اور یہ مٹ گئے تو مسلمانوں کا حال پوری دنیا میں دیکھنے والا ہوگا اگر یہ عزت والے ہوئے تو پوری دنیا مسلمان عزت والے ہو جائیں گے بھائی اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس پر ہمیں دکھ ہونا چاہیے ہمیں رات کو اٹھ اٹھ کر رو رو کر ان کے لیے معافی مانگنی چاہیے اور اگر ہو سکے تو انہیں غلطی سے روکنے کے لیے نصیحت کرنی چاہیے اگر ہمارا کوئی رابطہ ہو تو رابطہ نہ ہو تو صبر کرنا چاہیے اور دعائیں مانگنی چاہیے کہ اے اللہ مسلمانوں کے حراول دستے سے غلطیاں ہو رہی ہیں اللہ ہمیں نہ پکڑنا معاف کر دینا غلطیاں ہیں مگر اس کی نسبت کچھ بھی نہیں جو مشہور کی جا رہی ہے کیا امریکہ نے پہلنے کی عراق کے اندر یقیناً پہل کی بہانہ لگا کر ہتھیاروں کا کہ صدام نے بنائے ساری پبلک کو مارا پبلک نے کب ہتھیار بنائے تھے اگر بال فرض بنائے بھی تھے صدام نام میں اس میں عورتوں کا کیا قصور تھا جو تم نے ان کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا درندوں کا تھا سلوک کیا کیا اس نے اسلام آباد میں ہتھیار اٹھائے تھے عورتوں نے ان کو قتل کیا گیا جبکہ ان کا روز کا یہ کام ہے بوسنا میں کیا کیا انہوں نے اور اس کے بعد انہوں نے شیشان اور ادھر ادھر سومالیہ نے کیا کیا ہر جگہ یہی کام ہے کہ یہ ہمارا مذبح خانہ کھولتے اگر کسی وقت ہم سے جلد بازی ہو گئی اور ہماری قوت نہ تھی ہم نے للکار بھی لیا اللہ ہمیں معاف کرے آنے کہ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے یہ غلطی ہے اور غلطی چلنے والوں سے ہوا کرتی ہے جو گھر میں بیٹھے رہے ان سے غلطیاں کیا ہوتی ہے جو چوڑیاں پہن کر بیٹھ گئے تلوار لے کر نکلنے والے سے غلطی بھی ہوتی ہے اور وہ اپنی اصلاح بھی کر لیا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس بلاک میں ہیں امریکی بلاک میں ہیں یا امریکہ کے مخالف بلاک میں ہیں ہمیں باہر اور امریکی بلاک میں جانا جائز نہیں ہے جو گیا طلح وہ یہودی اور نصرانی ہے وہ مسلمان نہیں ہے اس وقت مطلب یہود نسارا خلیبی جنگ کے لیے نکلے ہیں بےخو بند سے اکھاڑنے کے لیے اس امت کو نکلے ہیں عداوت کو ختم کرنے کے لیے نکلے گی یہ عداوت جس سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے خوشخبری ہمیں دے رکھی ہے کہ اگر تم ایمان کی بنیاد پر ان سے لڑو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں ان اللہ یم اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا وہ سب بس تمہارے قدم جما دے گا اور اگر تم کرو گے یا ابود اللہ اعلیٰ ہر کنارے پر رہ کر عبادت کرو گے اللہ کی کہ اگر فتح ہوئی تو ٹھیک ہے مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں گے میدان کے اندر اور چلے جائیں گے اگر شکست کی شکل بنی تو واپس آ جائیں گے اور کہیں گے ہم تو پہلے ہی کہتے تھے بڑے جلد باز مولوی بڑے بے وقف ہیں بلکہ ہو سکتا ہے انہوں یہ ایجنٹ ہے کسی کے ہم آ گئے تمہارے پاس ہم تمہارے ہی تھے اور تمہارے پاس آ گئے یہ سوچنے والے اپنا وقت نہ دوائیں اور توحبہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ منافقین کا یہ طریقہ لمطرا نافک یقین علی اخوان من کتاب منافقوں کو دیکھو کہ اہل کتاب یہود ان کے کافروں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور لامتی ابدا تمہارے بارے میں ہم کبھی کسی کی بات نہیں مانیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ان کو یقین دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم نکالیں گے تو تمہارے ساتھ نکلے گے اگر تمہارے ساتھ چتار کیا گیا اللہ سور تمہاری مدد کرے گے اللہ گواہی دے کہ یہ جھوٹے یہ کبھی مدد نہ کریں گی وہ لوگ آج جو امریکہ کی حمایت میں مسلمانوں کو مارتے ہیں لا ریب ولا شخص اس نفاذ کی آیت کے تحت بھی ان کا شمار درست ہے اور سے پوچھ لیجیے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا انخر اگر یہ نکالیں گے لا یو نہ یہ ان کے ساتھ نکلیں گے نہیں تمہارے ہو کر پھر تمہارے ساتھ مل جائیں گے اور اگر ان کے ساتھ قتال کیا گیا تو یہ لا یون سرون کی مدد بھی نہیں کریں گے والا ان اگر انہوں نے مدد کی بھی یہود نسارا کی لا, يولن لا يولن یہ میں پھیر کر بھاگیں گے اس لیے کہ یہ دش ہے یہ کبھی بھی نہ میدان میں ٹھہر سکیں گے اس کی وجہ کیا ہے لان تم اشد رہ بتن فی کلو بھین فی سدورہ بن اللہ تم ان کے سینوں میں اللہ سے زیادہ خوف کا باعث ہو تم سے زیادہ ڈرتے اللہ سے کم ڈرتے ہیں اس لیے کہ سمجھتے نہیں فکر نہیں ہے ان کے پاس کلمہ پڑھنے بھی والے کیوں نہ ہوں انہیں کلمے کی کوئی سمجھ نہیں کہ اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے اگر باقی یہ اتنے ہیبت ناک ہے یہ چند مٹھی بر مجاہدین کہ پوری دنیا کو آج ان سے اپنی فکر لاحق ہے اور پوری دنیا کہتی ساری دنیا بہا کر لے جائیں گے تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کی مخلوق اتنی طاقت والا وہ کیا ہوگا وہ خود کیا ہوگا جس نے ان کو پیدا کیا جس کے بندے اس قدر سخت ہیں اور موت سے نہیں ڈرتے وہ خود کتنا بڑا اور عظیم اور کس قدر اس سے ڈرنا چاہیے اور تم یہ دیکھتے ہو تحصب جمیا تم تحم جمیا نے اکٹھے گمان کرتا ہے وہ قلوب ہوں اور یہ جدا جدا ہے سارے اپنے مقاصد کے لیے لڑ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی کسی کے ساتھ وفادار نہیں ہوگا جب مار پڑنے لگے گی یہ ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیں گے ہر کوئی کہے گا میں نہیں تھا یہ تھا تو میرے بھائیوں اس واسطے ان اخبار کے اندر ایمان بالغیب کو استعمال کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کیا غلام سن لے کہ اگر جن اور انسان سارے جمع ہو جائیں کہ تجھے ایک فائدہ پہنچائے وہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا اور سارے دن اور انسان جمع ہو جائیں کہ تجھے نقصان پہنچائے تجھے, تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا یہ ایمان جب ہو اور یہ ایمان واللہ غالب امره کن اکثر اللہ لا علام اللہ اپنے کام پر غالب ہے جو کرنا چاہتا ہے کر گزرتا ہے اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے اب یہ ڈرنے کا موقع نہیں ہے یہ تو خوشخبریاں وصول کرنے کا موقع ہے مرنا تو ہے ہی سب نے اور اگر ایمان پر موت آ جائے تو اینڈ تو یہی ہے کہ جو چلے گئے اگر انہیں جنت مل گئی تو کامیاب ہو گئے اگر جنت نہ ملی تو ناکام ہوئے اور جانا سب ہی نے ہے بڑے بڑے تواویز بھی چلے گئے آج یہاں سے چند سیکنڈوں کے بعد آگے تھے نہ کوئی پاسپورٹ پر مور لگی نہ کوئی ویزا لگوانا پڑا نہ کسی جہاز پر سوار ہونا پڑا ابھی یہاں تھے ابھی وہاں تھے پورا جہان دیکھ لیا ابھی جو ہمیں نظر نہیں آ رہا سب نظر آنا شروع ہو گیا اس وقت جتنے ہم بیٹھے اس سے کم از کم دگنی تعداد تو ہمارے اپنے لکھنے والے فرشتوں کی اور اس کے بعد ایک ایک شیطان جن ہمارے ساتھ پھر اگر یہ محفظ جو ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے الحمدللہ اللہ اسے ایسے ہی کرے قبول فرمائے آمد تو بہت سے فرشتے اپنے پروں کے سائے کیے ہوئے اس وقت موجود ہیں تو بتائیے کس کی جماعت بڑی ہے بش کی جماعت بڑی ہے کہ ہماری اسلامی جماعت بڑی ول اگر, ہم، اگر ہمیں نظر نہیں آتی تو ہمارے مالک کا ہمیں کہہ دینا کیا کم ہے یقینا ہماری جماعت بڑی ہے یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ وہ ہمارے امتحان بھی لے رہے ہیں اور درجات بھی بلند کرنا چاہتا ہے مالک یرید اللہ ولا یو ریدم اللہ تمہارے ساتھ آسانی ہے، چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا یہ ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے بناؤں کی معافیوں کے لیے یہ سارے انتظامات ہیں ذالک یہ ہے بات اگر اللہ چاہتا لنتا سارا بن تو تمہیں ان پر فتح یاب کر دیتا اللہ کے لیے کیا مشکل تھا بلوا لیکن اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہوا کہ بعض کو بعض پہ آزمائے اور کپار کو بھی موقع دے ہمارا صبر ہماری استقامت ہماری بے یار و مددگار ہوتے ہوئے فتح یہ کفار کو دن رات ایمان میں داخل کر رہی نہ جانے کتنے نسارا مسلمان ہو گئے دے روز گروہ در گروہ مسلمان ہو رہے ہیں بلکہ ایک حدیث آتی صحیح کہ کشتن تین پر آخری جو حملہ ہوگا مہدی کی قیادت میں امام المسلمین کی تو اس وقت مسلمان ہتھیاروں سے بھی لڑیں گے بلکہ صرف تخبی ہوں گی اور تخبی ہوں گی تو شہر کی فصیلیں گر جائیں گی اور شہر فتح ہو جائے گی کیونکہ تقبیر ہماری ایک خاص نشانی ہے میں سن رہا تھا سفر ہی کیسے پر انہوں نے کہا کہ مضامیر دابوز میں یعنی تورات کے اندر وہ جو حصہ ہے جو دابوز علیہ سلاط و کے صحیفوں پر مبنی ہے اس میں نبی کریم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک گوریاں ہیں اور نام تک دیا گیا ہے اور نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ آخر میں یہ آئے گا اور تمام امتوں پر غالب ہو جائے گا اور اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ بلندیوں پر اور میدانوں میں اللہ اکبر پکارے گا اس سے کہا آج کوئی امت نہیں ہے جس کو یہ شیار دیا گیا ہو کہ وہ حد کرے تو اللہ کی تقبیر بیان کرے وہ آزان دے تو اللہ کی تقبیر بیان کرے صحابہ گھاٹیاں چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے جب اترتے تھے تو سبحان اللہ کہتے تھے اب پھر کہا یہ وہ شخص ہوگا جس وقت جس پر پوری دنیا میں سلاد بھیجی جائے گی اور برکت بھیجی جائے گی اس سے کہا کون نبی ہے محمد کے علاوہ مجھے بتاؤ کہ ایک نبی ہے علیہ سلاۃ وسلام کہ ہر وقت دنیا سے اس کے لیے برکتیں اور سلاد اٹھتی ہے اسی کی باری ہے یہ کامیاب ہو کر رہے گا بد نصیب ہے جو آج امریکی بلاک میں چلا گئی یہ بدبخت ہے کہ کلمہ انہیں فائدہ نہ دے شاید ان میں سے کوئی ایمان لائے ہم تو کہتے ہیں سب غرق ہو جائیں نہیں شاید ان میں سے کوئی ایمان لائے نشانیاں دیکھ کر یہ ساری طاقتیں جمع کر لے اگر وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہے اور انشاءاللہ شاء گمان ہے کہ وہ مخلص ہے کیونکہ انہوں نے خان پوجی جانے والی گرا دی انہوں نے سب سے پہلے یہ قدم مبارک قدم پاکستان میں لیا کہ شرف کے نشانات مٹائے اور لوگ ان کے دشمن اس وجہ سے ہو گئے یقول ربی اللہ کہ یہ کہتے رب صرف اللہ ہے ہمارا ابو جہال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دردن مبارک کے اندر چادر ڈال کر اس کو دونوں طرف سے بل دیے یہاں تک کہ مبارک آنکھیں بار کو آ گئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دھکا دیتے ہوئے اسے پھینکتے ہوئے کہا تخت رجلا رجول اے یقول ربی اللہ ایک مرد کو صرف اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا میرا اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے آج صرف ان کو اس لیے قتل کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں ہمیں قرآن و سنت کا قانون چاہیے اسے کہتے ہو یہ انسانیت سوز قانون ہے انسانیت کی تزلیل ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فتح کا طریقہ بیان فرماتا ہے اور یہ بہت آسان ہے اگر کوئی شخص اس پر غور کر لے یا ایجوح اللہ آمنو اے وہ ایو لوگوں جو ایمان لائے ہو عن میں تم میں سے جو کوئی مرتا دھو جائے گا اپنے دین سے جو کہے گا کہ آج یار یہ بے وقوف ہیں ان کو گن چھوڑ دینی چاہیے یہ سارے مٹ جائیں گے اور ہمارے لیے بھی مصیبت ڈالیں گے ہم بڑی مصیبت سے سٹیزن شپ حاصل کر کے امریکہ میں انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے یورپ میں ہم بڑی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں نمازیں بھی ساری پڑھتے توحید کے بعد بھی کرتے جو ان کی توحید ہے محدود قسم کی ہم نے مدرسے بھی وہاں بنا رکھے ہماری اولادیں آگے اسلام لا رہی ہیں ہم نے عیسائیوں کو مسلمان بھی کیا اگر یہ مٹھی بھر جو لوگ ہیں یہ مارے گئے تو ہمارے لیے مصیبت ہو جائے گی ہو سکتا ہے کفار ہمیں بھی نکالنا شروع کر دیں یار انہوں نے تو ہمارے لیے مصیبتیں پیدا کر دی وہاں پر کانٹے بیج دیے بھی ہمارے لیے یہ نہیں جانتے کہ یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ پوری امت ان کی شکر گزار اللہ کے بندو جو یہ سمجھتے ہیں منکان ہے یز اللہ یگ اللہ کہ اللہ جو کو یہ گمان کرتا ہے اللہ یگ اللہ دنیا بل کہ محمد کی مدد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کی مدد نہ تو اللہ نے یہاں پر کرنی ہے نہ آخرت میں کیونکہ آخرت میں بھی انہیں یقین ہے کہ ہم تو منافق ہیں ہماری بکیش ہونی ہوگی اور دنیا میں وہ کہتے ہیں سارے مارے جائیں گے فل یم دسب انسما اس کو کہ رسی لٹکا ہے فل یم دسب بنس سما سمتا پھر اس کے ساتھ لٹک جائے اور کاٹ دے اس رسی کو پھر دیکھے ہر یوز ہی بن نہ قید ہماری بتائی اس تدبیر کے ساتھ اس کا غصہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین پر اتر گیا اور مجاہدین پر کہ نہیں اترا بعض مفسرین نے کہا آسمان میں سیڑھی لگائے اور جو آسمان والا ان کی مدد کر کے انہیں قائم رکھے ہوئے نا وہ مدد جا کے بند کر دے یہ مدد تو آئے گی یہ جلتا رہے اور بھونتا رہے میں تو ان کی مدد کروں گا اور آج تک میں نے مدد کی اللہ تعالیٰ کا یہی اصول رہا ہے تو فرمایا مَن منكم تم میں سے جو کوئی مرتد ہو جائے گا امریکہ کا ساتھ دے گا فسو اگر تم سارے کے سارے اس کا ساتھ دے دو یہ مجاہدین اللہ من اور ہم جو دیہات کی بات کرنے والے ہیں سب کے ساتھ بھی اگر اللہ کے دین کا ساتھ چھڑ دے چھوڑ دے تو اللہ کو کوئی کسی قسم کی محتاجی کسی کی نہیں ہے اللہ کیا کرے گا یا قوم اللہ دوسری قوم لے آئے گا جن کی کیا صفت ہوگی اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیں گے یہ ان کی صفت ہوگی مومنوں کے مقابلے میں وہ بالکل نرم شیر و شکر ان کے دکھ سکھ میں کھڑے ہونے والے ان کو معاف کرنے والے کافیوں کے بارے میں چٹان سخت چٹان ننگی تلوار ایسی حید के بش کی رات کی नींद بھی حرام ہو اوباما سو نہ سکے یہ سارے جو ہے بے होकर ہو کر اپنی زندگی کو بچانے کے بندوبست کرتے تھے ان کی اتنی ہیبت اللہ نے ڈال دی وقاف حفیق کلو بھی اللہ نے ان کے دلوں میں ان کا روب ڈال دیا دما شرق بلا کیونکہ یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں پھر فرمایا کیا ان کی نشانی ہے یوجادون حفیظ قبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے کتاب کریں گے بڑا یقافون اللہ مطالب اور کوئی تانا دینے والا کوئی آر دلانے والا, آر دلانے والا، کبھی اپنی آر کی وجہ سے ان کے قدم کو پھسلا نہ سکے گا وہ کسی آر اور کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے انہیں ایک یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے بس اگر اللہ کا راستہ ہے تو پھر کس چیز کا ڈر ہے لوگ آئے تھے ملامت کرنے کے لیے کہ شاید آج تو یہ دین محمد چھوڑ دے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ دیکھا تیرا ساتھی کیا کہہ رہا ہے ابو بکر کو کہا رضی اللہ تعالیٰ کہ راتوں رات بیت المقص سے ہو کر آ ہے ان نے کہا آج تو معذلہ اختر فرال نعوذ باللہ اتنی زبردست ملامت ہے ایسی بے عقلی کی بات ہے کہ مکرہ سے راتوں رات ایک آدمی جو ہے بیت المقص سے ہو کر آ ہے کہ اب بکر بھی کہے گا بھائی یہ تو واقعی حد سے زیادہ ہے اب تو سوچنا چاہیے کہ ان کا ساتھ دینا ہوگا کہ نہیں یہ تو بہت ہی ہنسی کروانے لگے ہیں ہماری دنیا میں جگہ ہنسائی کروانے لگے ہیں جب یہ کفار نے مل کر کہا اور بڑے خوش تھے بغلے بجا رہے تھے کہ آج تو ابو بکر کو ہم نے گرا لینا ہے اس نے کہا جو دن رات مجھے خبریں دیتا ہے آسمان سے اس کی طرف خبریں آتی ہیں اگر اللہ اسے دے تو لطف کی طرف لے جائے اور راتوں رات لے آئے میرے لیے ماننا کیا مشکل ہے ایمان ہو تو ایسا ہو ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے یوں تی میشا جسے چاہتا ہے اس کے ساتھ مال مال مالا مال کرتا ہے وہ الا ہوا اللہ بڑا وسط والا ہے اور جاننے والا یہ فضل کس کو دینا ہے اتنی وسط ہے سارے تلاش کرو سب کو مل جائے یہ کفوار بھی سارے مسلمان ہو جائے تب بھی اللہ کا فضل ختم نہیں ہوگا مگر ملے گا اسے جسے وہ جانتا ہے اندر اور باہر سے کہ وہ سچا ہے ان نہ ماں والی اب طریقہ بتایا کامیاب ہونے کا انما حصر ہے سوائے اس کے کچھ نہیں یعنی تمہارے دوست صرف یہ ہے کون ولی یکم تمہارے دوست اللہ ورسول رسول اس کا رسول و اللہ آمنو اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں کون ایمان والے اللہ دین یوقی من نہ صلاو تک جو صرف منہ سے ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے وہ بدنی عبادات میں سلاد کا نظام قائم کرتے ہیں اور مالی عبادات میں زکوٰۃ کو ادا کرنے والے وہ ہم واقعی اور وہ ہر وقت اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں رکو کرنے والے اور پھر خوشخبری سنائی وہ اپنا دوست بنا لیا وہ رسولہ ہوں اور رسول کو اپنا دوست بنا لیا وہ اللہ جی نہ آمن اور ایمان والے اس کے دوست ہو گئے ہا یہ غریب لوگ ہوں کمزور لوگ ہوں یہ کیا کہتے ہیں وہ تیسری دنیا کے لوگ ہوں کوئی بھی ہو تمہارے دوستوں میں صرف ان کی فہرست میں ان کی جگہ ہو اور سب دشمن ہیں صرف یہ دوست ہیں اللہ دوست ہے اللہ کا رسول دوست ہے اور وہ ایمان والے جو عمل کے ساتھ اپنے ایمان کا ثبوت بہم پہنچانے والے ہیں وہ دوست ہیں اللہ جین تو پھر آؤ خوشخبری سنو نہ غالب تو پھر یقیناً اللہ کا ٹولہ ہے کہ غلبہ اسی کا حق ہے تو ہم ہی غالب ہیں ٹکڑے بھی میرے کر دیے جائیں گے تو میں کہوں گا ہم غالب ہیں تم مغلوب ہو یہ میرے مالک نے لکھ دیا اگر وقتی طور پر تقدیر کا یہ تقاضا ہوا کہ ہم وقتی طور پر مغلوب ہو جائیں تو کیا ہوا اللہ کے نبی علیہ السلاطلام کے صحابہ سے بھی تو پاؤں اکھڑ گئے تھے وہ ہم سے کہیں زیادہ ہمارا ان کا کیا مقابلہ جب ان کے پاؤں اکھڑ سکتے ہیں اللہ کی کسی حکمت کے تحت تو میں اور آپ کون ہیں تقدیر پر ایمان وہ خوبصورت چیز ہے وہ خوبصورت عقیدہ ہے کہ جس کے بعد اہل ایمان دلیر ہو کر اس کے فائدوں کو محسوس کرتے اس کی لذت کے ساتھ پرواز کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں زندگی کے مسائب میں وہ اس طرح سے گزر جاتے ہیں جیسے ایک پہاڑ پر چھوٹی موٹی کسی بات کا اثر نہیں ہوتا اسی لیے کہا کہ مومن دونوں طرح سے کماتا ہے خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے رب پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے اہل صبر بننا چاہیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اور لیڈیا کی خبریں کم سننا چاہیے ہاں وہ شخص ضرور سن لے جس کے پاس اپنے دین کی بنیادوں کا ٹھوس علم موجود ہے جو دین کی بنیادوں کا ٹھوس علم نہیں رکھتا اس کے منہ سے میں نے بے ساختہ لاشعوری مسلمانوں کے بارے میں وہ باتیں نکلتی ہوئی دیکھی جو ان کی ٹانگ کھینچنے کے مطابق ہیں جو ان کی تزلیم بنتی ہے جو کافر کو خوش کرنے والی بات ہرگز یہ بات ہم نہیں کریں گے غلطی ہو سکتی ہے کسی مسلمان ابو جو کا قبیلہ جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے وہ کہتا ہے صبا نہ صبا نہ ہم نے اپنا دین بدل لیا بدل لیا تو خالد ابن ولید کہتے ہیں ان کو قتل کرو سب کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں اور کچھ لوگ قتل ہونے کے بعد جو قیدی بنتے ہیں خالد ابن ولید حکم دیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس کے پاس اس کا قیدی موجود ہے اس کو قتل کر دیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو افق زیادہ بڑے فقیر کیونکہ صحابہ میں بھی درجوں کا فرق تھا علم کے مراتب علیحدہ علیحدہ ہیں انہوں نے کہا خالد کو نہ میں خود قتل کروں گا نہ تمہیں قتل کرنے دوں گا جب تک کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ پہنچ جائیں کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ انہیں اسلم نہ ہم مسلمان ہوئے کہنا نہیں آیا انہوں نے تباہ نہ کہہ دیا ہم نے اپنا دین بدل لیا نبی اثرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا انی اللہ سنا خالد اللہ میں اس سے برات کرتا ہوں جو خالد نے کیا یتیم دفعہ خالد کے ات سیل سے رضی اللہ تعالی محمد رسول اللہ نے برأ کی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خالد ابن ولی جیسے اللہ کے ولی اور اللہ کی تلوار سے یہ غلطی ہو سکتی ہے اور خالد کو کوئی سزا نہیں دی گئی تو اس پر بدزنی نہیں کی رسول قریب صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے آپ کو بری کیا ہم ان پر بدزنی نہ کریں ان کے اس فیل سے برات کا اظہار کریں بھئی جو انہوں نے یہ فیل کیا ہم اس سے بری ہیں اللہ رب العزت انہیں اس فیل پر نہ پکڑنا انہیں توبہ کی توفیق دینا آمین اور اللہ رب العزت وہ نہ ہو کہ ان کی ذلت ہماری ذلت بن جائے تو آج دعائیں قلوط کا وقت ہے قلوت نازلہ کا آج تحجد کو نہ چھوڑنے کا وقت ہے آج مسجدوں میں حاضری کا وقت ہے ملا علی کاری لکھتے ہیں سکھ ال اکبر کی شہ میں ایک عالم کا واقعہ حنفی عالم تھا حنفی موسد عالم وہ نہیں جو اپنے آپ کو حنفی کہلاتے اور قبروں سے فہض لیتے وہ نہیں جو اپنے آپ کو حنفی کہلاتے اور حدیث صحیح کے سامنے ڈر جاتے وہ نہیں جو اپنے آپ کو حنفی کہلاتے اور کتاب اللہ کے بارے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے صفات کے بارے میں جو کہ اہل سنت کے نہیں ہانافی اہل سنت کا بزرگ عالم تھا مفتی تھا قاضی تھا سلطان وقت کا سلطان کسی معاملے میں کسی مقدمے میں بتارے گواہ پیش ہوا پتہ فضاری کے اس قسم کا کوئی نام تھا اس عالم کا سلطان کو کہا کہ میں تمہاری گواہی قبول نہیں کر سکتا گھارے کا سلطان کی بڑی سخت بے عزتی تھی مگر سلطان یہ جانتا تھا کہ اگر ہم علماء کی عزت کریں گے تو یہ اصل میں علم کی عزت ہے اور علم وہی کا علم ہے اصل میں یہ رب الجلال والاکرام کی کتاب کی عزت ہے وہ ان چیف جسٹس جیسے نہیں تھے سلطان نے کہا آپ کو وجہ بتانی پڑے گی کیوں آپ میری گواہی قبول نہیں کرتے اس نے کہا تم نمازوں میں جماعت کے اندر حاضر نہیں ہوتے چلے جاؤ سلطان نے بجائے اس کو کوئی سزا دینے کے اپنے محل کے سامنے ایک مسجد تعمیر کروائی اور آئندہ کبھی نماز با جماعت سے غافل نہیں دیکھا گیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہ سننے میں سے حق بات کو ایمان بنانے اس پر جم جانے اور اسی پر جمے رہنے کی توفیق اتا فرمائے حامر اللہ ہمارے دلوں میں سے تمام مخلوق کا ڈر نکال کے اپنا ڈر اور اپنی محبت اور اپنے سے امید ہمارے دل میں بھر دے آمین اور اللہ ایمان سے ہمارے دل کو منور کر دے آمین اور ہمارے عمل کو اور اللہ تعالی ہمیں اس حال میں موت دے کہ وہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے رب ربل دل جلال دل وام سے راضی آمین